طالباً گیارہ دس برس کی عمر تھے کسی کی تقریر نہیں سنی تھی بڑے بڑے لوگوں کے نام قانون پڑتے تھے جب میں کچھ سنشعور کو پہنچا تو اپنے دور کو کس اصطلاح میں ہندوستان کا دور کہوں اب سوچنے سے آگے اور پیچھے نظر لے جانے سے یہ پتا چلا کہ انگریزی حکومت پہلے کا ہندوستان انگریزی حکومت قائم ہونے کے بعد کے ہندوستان سے کیا مختلف چیزیں تھی؟ جی تو جو چیز کے قریب قریب خفتا تھی سوئی ہوئی تھی بکھری ہوئی تھی بنظم نہیں تھی فکریاتی مرتبہ نہیں رکھتی تھی وہ چیز تھی کنٹری کا سینس شور ہند آگے چل کے پڑھنا شروع کیا میں نے تو دیکھا کہ یہ کام میرے پیدائش سے پہلے کچھ لوگوں کے ہاتھوں شروع ہو گیا تھا جی. اس کو کہا گیا ہے تمام دنیا بھر میں دا انڈین ریناسانس یعنی ہندوستان کی نشاتستانیہ جس کا آغاز رام موہن راو ہوتا جی ایک پہلو اس کے سر سید اچھا اربند گھوش وویکانند سوامی رام تی تو انگریزوں کے آنے کے بعد ہم نے اثر نو خود شناسی شروع کی جی جب, جب ہم ہندوستان چھن گیا تو ہم نے سوچا ہم اپنے آپ سے چھن گئے تو مجھ کو یہ نیند شعوری طور پر میرے اندر یہ تحریکیں ہوتی تھیں کہ شیر کہنے میں وہ لہجہ لاؤ لہجہ سب سے زیادہ ضروری تھا مفہوم بات کو وہ لہجہ لاؤ جس میں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو اور جس میں ہندوستان کی داخلی تمام تحریکیں کچھ اشارہ جس کی طرف ہو. اب وہ میں کہاں پاتا تھا ابھی تو میں لڑکا تھا جی. ابھی شاعر تھا میں دیکھتا تھا کہ مٹی کے گھڑے میں اگر پانی بھرا ہو, رکھا ہو تو ظاہر ہے کہ ایک پیسے کا گھڑا اب مفت کا پانی और मामूली उससे हाथ मुंह धोने या पानी पीने का काम या खाना पका लेने में वो पानी काम में आए न जाने क्यों मुझे वो पानी भरा घड़ा अगर के दुनिया में कोई कोम कौम दे पानी की जिंदा नहीं रह सकती और सब सब घरों में पानी होता मुझे वो सिंबल मालूम होता था इंडिया अब और जब नशन हुई तो گیتوں میں ستار میں مناظر میں لہلہتے ہوئے کھیتوں میں کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر دیکھاتے اور بات کو شہری ہوئے فارسی عربی پر ہی مسلمان لوگوں کا ساتھ ہوا باپ نے وکالت شروع کی گورکھپور میں تو ہم دسانے شہری چھانے دیہاتی بلکہ وہ چھانا آنا دسانے زیادہ تھا محسوس کیا تو ان چیزوں سے ایک وجدانی کیفیت حاصل کرنا یہ رامائن کی کتھا تو بہت بڑی چیز ہے مہا بھارت کی یا گیتا یا گر گوتم بھمولیت میں اسی محسوس میں انڈین ریناسانس کہتا ہوں یہ میرے اندر الفاظ تو مجھے نہیں ملتے تھے لیکن محسوسات ایسے ہوتے تھے ان کے متعلق کہ میں بے زبان ہو کے رہ جاتا تھا ایک تکلیف بھی اور ایک عظمت کا بھی احساس ہوتا تھا خیر تو لہجہ فراق صاحب جس بات آپ فرما جی رہی جائے جی جی گی جی تو وہ اظہار کے لیے جس لب و لہجے کو آپ نے پسند کیا جی وہ کیا تھا اس پر اشارہ ہی ہو سکتا ہے اس کو عام چیزوں کی طرف تو بیان نہیں ہو سکتا لہجے کا بیان بڑا مشکل ہے ایک تو سادگی اور معصومیت سادگی بڑی پیچیدہ چیز ہے سادگی کے معنی نہ تو بے وقوفی کے ہیں نہ فکر اور سوچنے کا عدم ہونا عدم موجود ان کا ہونا یہ سب سادگی نہیں ہے اور نہ بناوٹی سادگی کو میں سادگی سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ جب میں کسی دیکانی کو دیکھتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ اس کی ہندوستانیت کہاں کہاں اس کی شخصیت میں تو میں محسوس کرتا تھا کہ وہ جانتا نہیں اس کو اور جانتا جاتا تو شاید اس کو نقصان پہنچے اس نے ایک دل کو چھونے والی پارٹیز کی معلوم ہوتی تھی وہ معصومیت ہے اس کو دنیا نے خراب ابھی نہیں کیا اور یہ چیزیں بڑے معمولی جذبات میں بچے سے محبت افلاس کی جیسے جو تکلیف ہوتی ہے اور جو صبر ہوتا ہے ایسی چیزیں کیونکہ بچپن سے سب سے متمغل آدمی میرا والد تھے محلے کو جی اور بچے جن کے ساتھ میں کھیلتا تھا سب بہت گریب تھے تو مجھ کو اس کا تو خیال نہیں آیا پیسے زیادہ ہے میرے باپ کے پاس گوا گاڑی ہے گائے بیل ہے نوکر ہے یہ ہے وہ ہے بلکہ گزرتا تھا ان کے آنگنوں کو دیکھتا تھا ایک ایک دو دو کپڑے جو ان کے پاس تھے وہ دیکھتا تھا تو مجھ کو ایک الوشیت کا احساس ہوتا اس کے اندر تو وہ سادگی پگھل کے پگھل کے چھن کے کوشش کر کے اپنی خودی یا اپنی شخصیت کو پا کے وہ جو ہوتی ہے وہ لہجے میں آ جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستانیت کا لہجہ لہجے کے سلسلے میں یہ بھی آیا کہ سادہ لذیذ سا اور سلیقے سے پکایا ہوا کھانا اس کے سامنے اگر پرتکلف ڈشز کا کوئی ذکر کرے تو مجھ کو کئی بھائی خوب کرا بھی اہیروں کا بحلہ تھا ان کے گھر کی عورتوں نے ہم کو بچہ سمجھ کے کبھی کورچن دے دیا کبھی دہی دے دیا کرشن کی جو دہی کا جو اتنا بڑا ویلا ہے مچا ہوا اس کا سیکرٹ کیا ہے انوا آسان قسم کے کھانے میں جی جو سمپلسٹ فوڈ ابھی کے بچے کو نصیب ہے وہی ڈیوائن فوڈ ہوتا ہے تو خیر چلا مابلہ بچپدی سے میں یہ دیکھتا تھا کہ کوئی آدمی دیسی آم رکھ کے چوس رہا ہے اور چوس چوس کے گھر کے گٹلے پھینک رہا ہے مجھے یہ ایک بڑا منظر معلوم ہوتا تھا میں اس کو عیاشی نہیں کہتا تھا. وہ تو اور چیز ہوتی ہے ڈالو اس پہ خوشبو ڈالو بلازم کاٹ چھاٹ کے لائے تو مزہ نہیں آتا تو ایک تھوڑا سا خدا کے فضل سے میرے اندر گوہارپن تھا اور وہ گوہارپن میں کسی تکلف کے لیے اس کی قربانی دے کر دیکھتے اسی وجہ سے مجھے انتہائی خلوص کے ساتھ احترام رکھتے ہوئے بھی کبھی کبھی غالب سے چر پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ شخص تو تکلف وجسم ہے جی لیکن خود غالب کے حالات میں کہ ان کو وہ کوٹھے یاد ہے جہاں وہ پتنگ لڑایا جی غالب اپنے بچپن کو یاد کرتا یہ لہجے کی سادگی اور موسمیت کا جو ذکرات میں پورا کر دو ایک اب وہ کام شروع ہوا تخلیقی تو بات کو تو مجھے مثالیں میں ملی میرے والد نے بتائی کئی ایک اور دکھا کے وہ یہ ہے کہ ہماری آوازیں جو لفظوں جس طرح ہمارے الفاظ بنے ہیں حلیف سے لے کے یہ تک اس میں حروف کا کمبینیشن جسے کہتے ہیں یعنی ان کی ترکر کا ترکیب پانا مرکب ہونا اس میں ایک آپ کا داخلی قوت سماعت ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح روٹی تو کہتے ہیں بہت اچھی پکی ہے لفظ بہت اچھا پکا ہے ہے اس میں کرپٹ بھی نہیں ہے غلامت نہیں ہے تو وہ تمام لہجے آئے گے میر کے ہاں یعنی جس لہجے کی آپ کے ہاں آپ نے جس کی تاریخ کی اور توسیف کی وہ ہمارے ہاں پہلے سے اردو میں موجود ہے میر کے ہاں میر میر کے یہاں بھی تو میتھ ہاں لہجے کی جو قربت آپ محسوس ہوئی اس پر پروشنی ڈالیے گا نہیں میں گزارش کروں گا یہ پہلے گزارش کر چکا تو وہ صرف کا ٹوٹل افیکٹیات کا رنزیت یہ ہے تو اب میر نے بہت لکھا ہے یہ ضرور ہے کہ ان کا قریب قریب فی فیصدی اثار میں ان کی عزمت نہیں آتی جی پانچ سات آٹھ فیصدی اثار میں یعنی سات سو چھ سو اثار میں آتی ضرور آتی لیکن ان, ان کی جو ان کی خدمتیں ہیں ہمارے لیے اور جو ناچیز کو اس میں کوشش ایک فرق ہے وہ ان کا آنسر تھا وہ جانتے تھے کہ ہم بہت بڑا شعر کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے مانگا بھی ان کو مجھ کو اس کی فکر تھی کہ حکومت ہو چکی ہے غیر کی ملک اب اپنا چہرہ دیکھ نہیں پا رہا وہ کلیکٹر کا چہرہ دیکھتا ہے اس کا دیکھتا ہے لاٹ صاحب کا چہرہ دیکھتا جی تو میرے وہاں یہ کوشش زیادہ زدی رہی اور اپنے کو زیادہ تکرار کے ساتھ کرتی تھی تو اس طرح سے میرے وہاں زیادہ فراقیت ہے اور میر کے یہاں فراق صاحب آپ کا ایک, ایک رویہ ہے بلکیوں کا یہ کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک شاعر یا ادیب یا کسی آرٹسٹ کے لیے تنظیموں کی ضرورت نہیں ہے انجمن سازیوں کی ضرورت نہیں ہے فن یا تخلیق جو ہے وہ تنظیم یا انجمن کی محتاج نہیں ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ آرٹسٹ یا فنکار یا شاعر جو ہے وہ سماجی رول کوئی خاص ادا نہیں کر پاتا اس سلسلے میں آپ اپنی رائے کو دہرانا چاہیں گے جہاں بلکہ تھوڑی سی وضاحت ہی کر جو وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک عجیب بات ہوئی میرے گھر میں سن پینتیس میں کے کچھ اجنبی لوگ جنہیں دیکھ کے میں متاثر ہوا اچھا سب لیا وہ آیا سجاد رہی کی اس وقت عمر بہت کم تھی تیس سے کم تھی اور سب کو بٹھایا وہ ان کی عنایت تھی کہ میرے پاس آئے اور انہوں نے چاہا کہ ترقی پسند تحریک کو چلایا جائے نہ جانے کو میں نے محسوس کیا کہ آواز بھی تو بڑا پرخلوص ہے اور جانور جانتے ہیں بہت سی بات ہے یہ لیکن میں نے کہا کہ یہ فرانس کے چار سو برس کے ادب میں کیوں نہیں ہوا یہ سنسکرت میں کیوں نہیں ہوا یہ سور داس اور تلسی داس نے بیٹھ کے کیوں نہیں کوئی انجمن قائم کی دنیا میں جتنا بڑے سے بڑا ادب ہے اس کے بنانے والے یا دینے والے وہ کسی انجمن کو بلونگ نہیں کرتے تو یہ تم لوگ کس ہو لیکن ان کی شخصیت کا جادو ایسا تھا اور ہندوستان کو ایک نیا موڑ لینا تھا سیاسی کہ میں چار آنا اتفاق کرتے ہوئے ان کے ساتھ بظاہر سول آنا ہو گیا جی یہ بات ہوئی اچھا اور میرا یہ خیال ہے کہ رسالوں میں ادبی رسالوں میں خاص کر اخباروں میں تو حق ہے کہ آپ اپنے کمرے سے فراق کی غزل پر رائے دیتے جوش کی غزل پر یا اخبار کے فلسفے خودی پر خطرہ اپنے پر رائے دینا اور ان کے بارے میں عام طور پر لوگ گریس کرتے ہیں اس سے جیسے میں نے شروع میں بالکل کہا تھا کہ آپ کا تخلیقی سفر ایک بہت طویل یعنی جہاں پھیلا ہوا ہے تو اس عرصے میں آپ نے مختلف شخصیتوں کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا میں بات کر رہا ہوں عام طور پر ادیبوں شاعروں کی تو اپنے ہم اثروں پر اور خاص طور پر آپ کا جو جو آپ کی ایج میں جو لٹریچر لکھا گیا हाँ, हाँ, اس کے بارے میں آپ کی رائے کچھ ہاں میں پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا اشارہ کر چکا ہوں کہ ہندوستان اپنی ہندوستانیت کو پالے اگر ہم اپنے وجدانی طور پر جو دریافتے نہیں ہوں گی وہ تو جگہ پہ رہیں گی گیتوں میں لوک گیتوں میں آپ کے موسیقی میں لوک ڈانسز میں کہانیوں میں پرانے ادر میں بھی وسطی دور کے ادر میں بھی آج کے ادر میں بھی تخلیقی قوت وہ ہے جی وہ ایک دور میں گیتا دے گا دوسرے دور میں وہ دے گا جاتک کتھائیں, بدھ کا اگلے دور میں وہ دے گا نانک اور کبیر اور خسرو اس کے, اگلے دور, اس, اسی کے آگے پیچھے ملک محمد دے گا پھر اب تلسی داس کا زمانہ آ جائے گا چیز بڑی کتھا ہے سور داس کا آ جائے گا فیضی اور رب الفضل کا آ جائے گا تو میں اکثر خوش ہو جاتا ہوں جب لوگ تبدیلی کو اٹل پٹ بتانے لگتے ہیں تبدیلی اصل میں قدیم کا آج کے لہجے کو اپنے اندر سمیٹ لیتا جی رہی بات موضوعات کی تو موضوعات میں تو یہ ہے کہ تلسی داس نے جو لکھا ہے وہ اپنے وقت کے لیے لکھا ہے پریم چند کے ناول وہ نہیں لکھنا چاہتے حالانکہ قریب قریب وہ برائیاں تک بھی تھیں کسان بزرگ ذات پات شور کو دبا کے رکھنا اچھا وغیرہ اسی طرح سے ٹیکور تو آپ نے جو پوچھا شخصیتوں میں میں اپنے آپ ہی سے متاثر ہوتا رہا ہوں اپنے فکریات سے متاثر ہوتا رہا ہوں ہندوستان جائے جائے طریقے سے جتنے جتنے طریقوں سے میرے اندر مناقس ہوتا رہا اس سے متاثر ہوتا رہا ہوں اور اگر اس دور کے آدمیوں میں متاثر ہونے کا ذکر ہی کیا جائے تو میں متاثر ہونے کرنے کا اہل جلدی کسی سو برس کے اندر کے ہندوستانی میں نہیں پاتا ایچ جی بیس ہے جس سے جواہری لاس بتا سکی ہوتی برنہ کے ادب سے ایشیا کا آج کا ادب ختم گھٹیا اور کمزور اس لیے کہ وہ بیک گراؤنڈ ہی نہیں تو میں ایچ جی ویل سے کیٹ سے ٹینسن سے کار سے رسکن سے میتھو آرنلڈ سے ایمرسن سے آج کے لیے زیادہ متاثر ہوا ہوں مگر کل کے بھی حافظ سے بھی اوبر خیاب سے بھی نذیر سے بھی متاثر رہا ہوں تو میں تو جہاں جہاں کلچر ہوگا کلچر کا بہت اچھا اس کی تشریح کی تھی بیچوال نے کہ وہ سب جاننا جو ادب اور عمل کے میدان میں آج تک دنیا میں فراق صاحب آپ نے لکھی ہیں ہے ہے کہ نے اس کو سجایا اور نظم بھی ہمارے بہت لکھی اور آپ کی نظمیں بھی حالانکہ کم ہیں تعداد میں لیکن انہوں نے آج بھی اردو کے بہترین انتخابات میں جگہ ملتی ہے آپ نے نظم کو اظہار شیر اظہار کے لیے زیادہ دیر تک کیوں نہیں اپنایا وہ یہ ہے کہ میں مجھ کو تقدیر نے میری زندگی نے اتنی فرصت نہیں دی اور اتنی توفیق نہیں دی کہ میں اپنی پوری کوششوں کو وقف کر دوں ادب کے میں. میری گھریلو زندگی نہایت ناخوشگوار میری صحت میں الگ دقت لوگوں سے جھون چھو پٹ پٹ ہو جایا کرتی تھی تو جو بچ رہا وقت یا دماغی حالت उसमें हुआ वो ये है कि जो कुछ भी कर सका अंग्रेजी में बहुत से मदा में लिखे। हिंदी में, में बहुत से मजामी लिखे दो तीन कहानियां लिखी जो पहले ही कोशिश में कामयाब हुई कि वो बी का कोर्स में हो गई और रही कई वर्षो तक तकतीजे बहुत लिखी आपकी कहानियों का तो कोई मजबूत शायद नहीं दो ही تجریفوں کا انداز جا. اب آپ نے جیسے اس کو کہا نظموں کا تو پہلی شاعری شائر شائر میں میری پہلی کوشش غزل کی نہیں تھی بلکہ نغمۂ حقیقت کی تھی جی اچھا وہ ہے میری نظموں میں اور مصروں کی تعداد کے لحاظ سے میری نظمیں تین ہزار مصرے سے زیادہ ہوں گے روبائیوں کو چھوڑ کے جی اچھا تو اب ایک, ایک بلے آپ کا جواب دے رہا ہے کہ پھر بھی غزلیں زیادہ کیوں کہ جی. وہ یوں ہے کہ نظموں میں ہم بہت سی قیمتی باتیں بلند باتیں گہری باتیں کہہ سکتے تھے اور اردو کی بڑی خدمت ہوتی لیکن کبھی کبھی یہ دیکھا ہے میں نے کہ غزلوں میں اگرچہ بظاہر وہ موضوعات نہیں ظاہر کیے گئے کہ کی جو نظموں میں ہوتے ہیں اتنی ہمہ گیری ہوتی ہے کہ پڑھنے والا چاہے تو اس سے کتنی نظمیں نکال لے اور کتنے نظموں کا فائدہ اٹھا لے یا یہ کچھ میرے آرٹ کو سوٹ کر گئی صحیح. لیکن بہت لوگ تو بالکل کہ حالانکہ آپ سے تو بہت کچھ پوچھا جا سکتا ہے اور اس قدر آپ سے سیکھا جا سکتا ہے چند رباعیات منتخب اور چند اپنے منتخب آشار میں اگر پیش کر دیں دے عبادت کیا ہے دنیا کا سباب آئے جنت کیا ہے ہاں میں کدے جہاں کا ذرہ ذرہ سرشار مجاز ہو حقیقت کیا ہے آہ آہ یہ میری غالباً پہلی روائے جی, جی ایک بار اسی دلّی میں ہمار جوش ایک ہوٹل میں ٹھہرے تو جوشے قسم کے آدمی چھیڑ گیا ہے تو میں نے اس وقت جا کے لکھی بھی تو خوش ہو گئے اگرچہ اس میں فنی لحاظ سے میں نے لبرٹی لے لیا کافیوں میں الہبات لڑائی کا مخت لائی جو نہیں رہنے پائی ایک مصیبت لکھا تھا معصوم خلوص بات جی کچھ بھی نہیں وہ قرب و قدر باہمی کچھ بھی نہیں ایک رات کی وہ جھڑپ وہ جھک جھک سب کچھ اور آٹھ برس کی دوستی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا آپ نے روپ کے روپ میں رکھ دیا ہے جو سب جو <سلام> اسی <سلام> کا چناؤ میں لچکتے مہ نو کا تناؤ لہ تھر, تھر آتی بھی ہوئی لو رنگت میں تلو شبح آخ رنگت میں تلو شبح آخ محرم کے گھاٹ پر و پٹتی ہوئی پاؤ wow. لہروں میں کھلا کمل نہائے جیسے دوشی زی سب گنگناہ جیسے یہ روپ یہ لوچ ये तरन्नु ये, ये निखार, निखार, बच्चा सोते न मुस्कुराए जैसे। अब कुछ हरे ये कबीर साहब है बीती जाए जन्म बीता जाए जन्म धोखे में जी बीता जाए जन्म धोखे तो।, तो अब आज के उर्दू में इसको करता हूं हरक हाथ فقط غفلتیں تھیں ہوشنما ہر ایک کے ہاتھ فقط غفلتیں تھیں ہوشنما ہر ایک کو اپنے سے بیگانہ گانا ہو کے جینا وا, تھا. وا, وا, وا. ہر ایک کو اپنے سے, سے بیگانہ گانا ہو کے جینا تھا ہو کے جینا تھا ویسال اس سے میں چاہوں کہاں دل میرا بہت پہلے سے بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں تجھے زندگی ہم دور سے پہنچان لیتے ہیں اچھا بھائی جب شکریہ فراق صاحب بہت بہت, بہت, بہت, بہت, بہت کیا آپ نے ہماری دعوت کو کی اور یہاں کسی فلائٹ آپ کے اخلاق اور آپ کے ریسپشن سے اور جس طرح آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے اس نے میرے اوپر بہت اچھا اثر کیا شکریہ